سمت ولئی پھر تم اس سے پھر گئے ولح منہ پھیر لیا سمت ول تم پھر گئے اس سے من باد کا جبکہ یہ واقعہ گزر گیا اس کے بعد جو ہی وہ پہاڑ ہٹا تم نے پھر وہی روش شروع کر دی وہی کچھ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک جبر تھا تب تک ٹھیک رہے اور جبر جب ختم ہوا ہے تو تم نے اپنی وہی روش اپنا لی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جب تک کوئی سر پہ مصیبت پڑی رہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہا اور جوں ہی وہ مصیبت دور ہو گئی بس اس کے بعد ہٹ کے کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا یعنی مطلب ہم نہیں مانیں گے فرشتہ ہو جو ہر بات پہ جوتا ایک ٹکاتا رہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی یہ بات مانو ان کی یہ بات مانو ان کی یہ بات مانو تو ارشاد فرمایا فلولہ فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا فضل اللہ کا اللہ کا انعام اللہ کا کی مہربانی اس کی عنایت یہ تم پر نہ ہوتی رحمت ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی رحمت اور فضل میں فرق کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ رحمت عام ہے کہ ساری دنیا پہ ہی ہوتی ہے تم پر بھی ہوئی اور فضل خدا کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اس نے تمہاری حفاظت کی رحمت تو باقی ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں اور فضل سے مراد حفاظت ہو گئی کہ اگر اللہ نے حفاظت نہ کی ہوتی اور حفاظت کر کے اس کے بعد رحمت نہ کی ہوتی مستن حفاظت تو یہ بھی ہے کہ فرض کیجیے کہیں فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے خاندان کو گھر میں جمع کر لیا محفوظ کر لیا حفاظت تو ہو گئی اب اس کے بعد اس حفاظت چار دیواری کے اندر ان کا کھانا پینا دیگر ضروریات زندگی یہ کیا ہوگا یہ مزید رحمت ان, ان کے ساتھ احسان کی بات ہوگی تو کہا کہ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکن تم میں تو تم خسارے میں چلے گئے تھے تمہارا خسارہ ہو جاتا خسارے کا مطلب مٹا دیے جاتے ختم کر دیے جاتے دنیا سے ہی تمہیں فنا کر دیتے اللہ نے باوجود اتنی بڑی نافرمانی کی کہ پہاڑ آیا تو تم نے مان لیا پہاڑ ہٹا تو تم نے ماننا چھوڑ دیا یہ خدا کی باتوں کے ساتھ ایک طرح کا مذاق تھا لیکن اللہ نے اس کے باوجود تمہارے ساتھ احسان کیا ایک بات ہو گئی